دیوبند کے نو بڑے بڑے علماء نے خط لکھا مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب وہاں کے مفتیاں نے کرام وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ انہوں نے خط لکھا کہ آپ کا کام شرائط کی بنیاد پر ہے اور آپ کو شرائط کے ساتھ چلنا چاہیے اور بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جن سے ہم محض اس کام کو سامنے رکھ کر خاموش ہیں ورنہ علما کے خلم اٹھ چکے ہیں ہمارے خلاف لکھنے کے لیے ان کے قلم اور کاغذ تیار ہیں ہمارے خلاف فتوی دینے کے لیے لیکن صرف وہ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ ایک خیر کا کام ہے امت کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے خدا نخواستہ ہم اس میں کوئی رکھنا ڈالنے کا سبب نہ بنے رکاوٹ کا سبب نہ بنے کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا لیکن ابھی بہت سے قاموٹ ہیں صرف اس وجہ سے کہ خدا نہ نخواستہ اس کی وجہ سے ہم کو نقصان نہ پہنچے اور ہم نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ کریں تو محسوس کر رہے ہیں ایک بہت بڑے عالم میں نام نہیں لیتا ان کا ان کے پاس ایک جماعت گئی انہوں نے کہا کہ مجھے شروع سے محسوس کرتا تھا کہ یہ باتیں تحریف القرآن ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب میں نام لے لوں کہا چھوڑ جی? کیا ہوگا چند دن پہلے کی نام لیکن میں صرف اس وجہ سے خاموش ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ کام کو نقصان نہ رہے لیکن کب تک خاموش رہیں گے یہ لوگ کیونکہ بعض علماء اب اس پر آ گئے ہیں کہ خاموشی اب مداحنت ہے خاموشی مداحنت ہے اس پر علما آ گئے ہیں جو اس پر آ گئے ہیں وہ کہنا انہوں نے شروع کر دیا